الواحد <تصفيق> دارهم ان عن بعض ما انزل الله سام السلام علیکم اس میں کوئی شک نہیں علما بیا لمسلام کے وارثین نا علماور بیا سن صحیح. مگر قابل غور بات یہ ہے کہ علماء دو قسم ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں عرفی اور ایک ہوتے ہیں شرعی عرف میں علماء ان کو کہتے ہیں کی شکل رکھتے ہوں اور ساتھ چند مسائل کا علم رکھتے ہوں علما کی وضاح شکل و صورت علما والی اور ساتھ چند مسائل جانتے ہوں تو عرف میں لوگوں میں ان کو علماء شمار کیا جاتا ہے بلکہ ہمارے بعض علاقوں میں تو یہاں تک جہالت اور غفلت ہے کہ خالی شکل اور وزن سے بھی علماء لما شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے جی. مسائل سیدھے آتی ہو جا آتے ہو یا نہ آتی ہوں عرف میں یہ عالم ہے لیکن شرع شریف کے اندر عالم کون ہے شرعی عالم کس کو کہتے ہیں جس کے پاس انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ماں اور درہم ولا دینارہ درہم والا دینارہ درہم دینار کا وارث نہیں بناتے ملال مال کا وارث نہیں بناتے ان کی وراثت دین ہے یعنی دین کا علم دین علم کے مطابق عمل اور پھر اس کی باسبانی یا اس کی سارا ہاں. دین جب آ گیا آ, آ. دین کامل سیل ہے نا دین جو ہے وہ آکام کا نام یعنی آم آم آم امال کا نام نہیں ہے دین کا علم جب دین کہہ رہا ہوں تو مجموعہ یا قائد حقاقہ اور اعمال صالحہ کا مجموعہ دین ہوتا ہے دین کامل ہوتا ہے تو دین کا علم اس پر عمل پھر اس کی پاسبانی اس کی کیا پاسبانی کا مطلب ہے اس کی حفاظت کرنا اس کی چوکی داری کرنا اس میں خیانت کرنے والوں اس میں خلن ڈالنے والوں اس میں گڑبڑ کرنے والوں کو اجازت نہ دینا اور اپنے تن من دھن کی سب بازی لگا کر دین کی حفاظت کرنا یہ اب بیا کی وراثت ہے آپ ہم علیہ السلام میں سے کسی کو بے لو نہیں پائیں گے ہم علیہ السلام میں سے کسی کو بدعیدہ نہیں پائیں گے ہم علیہ السلام میں سے کسی کو بے عمل نہیں پائیں گے لم السلام میں سے کسی کو مداحر دی. دین میں خلل ڈالنے والا یا خلل ڈالنے کی اجازت دینے والا نہیں پائیں گے مداحن نہیں پائیں گے بدہنت نہیں پائیں گے ہر نبی دین کے اندر پورا کھجور ہوتا ہے اور دین کی پاسبانی کے اندر جب طلوع کی نصوص بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جانے دیتے رہے ہیں لیکن انہوں نے دین میں کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہونے دی یہ تین چیز ہوتی ہے تو پھر جا کر نبیوں کا وارث بنتا ہے اور جب نبیوں کا وارث ہوتا ہے تو عالم ہوتا ہے یہ شرح مولا ہے سمجھ آ اتنا بات کے <سلام> نہیں آئے ہمارے <سلام> <سلام> لیے بہت بڑی پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ وہی جو شکل بنا لیتا ہے اور جو اس کے پاس چار مسئلے آ جاتے ہیں لوگ اس کو عالم بنانا شروع کر دیں بس یہ جی عالم ہے ہمارا صاحب تین قین بھی مکمل ہونا چاہیے پھر سیاحت احتقاد کے ساتھ اس پر عمل مکمل ہونا چاہیے مولنا کو جملہ میں ساتھ رکھ رہا ہوں چلو بدل جو چیز ایک پردے میں ہے وہ اظہار میں آ جائیے دوسرے بات یہ ہے جو لزومن معلوم ہو رہا ہے وہ سراہن ہو جائے ضلعت مطابقی کے ساتھ تو بات سمجھنا میرے بھائی چاہے اتقاد سے اتقاد کے ساتھ عمل ہو نہ ہو دین میں خود خیانت کرے یا لوگوں کے ساتھ مل کر خیانت کرواتا رہے اس کو بھی لوگ عالم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت اور پریشانی ہے جب تک یہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ علما کون ہوتے ہیں یہ اس وقت تک رہے نہیں بچ شکل میں ہوتے ہیں بات کو سمجھ رہے ہو نا اردو سمجھ جاتی ہے تو اب اصلاط و تسلیم کے بارے سے یہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم دین کا علم بھی کامل ہو اور پھر صحت اعتقاد کے ساتھ عمل بھی کامل اگر عمل نہ ہو تو پرانے مجید کی نسبت آ رہی ہے اس کو عالم تو پجا رہا اس کو تو انسان کیا جانوروں میں گدے کے ساتھ کا کہہ دیا مثل حُمَّلُوا ثم اللہ تصمل یا مثل الحما رقم مام وردت واردت حق الغفارے رہا ہلاحوسا اس کے ساتھ حدیث مبارک میں صاف آ گیا طریقہ محمدیہ شریف کے اندر میں نے پڑھا حدیث کی کتاب کا تو ذہن میں نہیں ہے لیکن طریقہ محمدیا میں جو میں آیا کہ اس کے اندر یہ بولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران خطبہ جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور بھی پڑھ رہا ہوتا ہے خطبہ جمعہ بس خطبہ جمعہ کی بات خطبہ جمعہ تب دے رہا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اس کے دوران کلام کرے بولے اور ساتھ والا اس کو کہے کہ یار خطبے کے دوران نہیں بولتے تو فرمایا ہزا کا مسل یا ہم یہ شخص جس نے دوسرے کو کہا کہ خطبے میں بات نہیں کرتے فرمایا یہ گدے کی طرح ہے جس نے دفتر کتابوں کے اٹھائے ہوئے ہیں ایک وجہ کیوں ہاں کوئی بات ہے نا وہ تین چار آدمی ایسے بے وقوف سکولی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک نے نماز کے اندر کلام کر دی تو بات کر دی دوسرا کہتا ہے ارے بھائی نا بعض میں نہیں بولتے تیسرا کہتا ہے تو بھی تو بول پیا چوتھا کہتا ہے شکر ہے یار میں تو نہیں بولا تو یہ بولی بات ہے اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا گدا ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ بولنا نہیں ہے تو تو جب دوسرے کو روک رہا ہے یہ بھی تو بولنا ہی ہے تو آپ نے فرمایا یہ اس کی مثال گدے کی ہے جس نے کتابیں اٹھائی سمجھ آئی کہ نہیں اب بتائیں یار ایک بات شریعت کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس گدا کیا فرما دیا اور گدا تمام جانوروں میں بے وقوف ترین جانور ہے چلو آپ سرکار اس کو بحث کہہ دیتے کوئی دوسرے کوئی سب سے بے وقوف جانور کون سا شمار ہوتا ہے گدا شمار ہوتا ہے اور نے اس سے تشویش دی پھر اس سے اوپر اکسان ہے جانوروں سے اوپر اکسان ہے انسانوں کے اوپر یار عالم ہے تو آپ نے گرا کر کون سے درجے میں اس کو داخل کر دیا معلوم ہوا خالی شکل وضا کتھا جو ہے نا اور مسئلے مسائل جاننے سے عالم نہیں بنتا جب تک کہ عمل نہ ہو اور جب تک جب عمل کی بات کریں گے ویسے میں نے وہ تو ساتھ جو بات کی ہے کہ دین دین کی پاسبانی اور چوکیداری اور محافظت کرے اس کی نگرانی کرے اس میں خیانت نہ کرنے دے اور کرنے والوں کے ساتھ جس طرح اللہ تعالی نے اس کو توفیق بخشی ہے اس طرح کا جہاد کرے بروا دے خواب ہے بتا لکھا ہوگا گولیمان استرجے تک تو کم از کم ہونا چاہیے نا یہ تو نہ ہو کہ جو دین میں خلل ڈالنے والے ہیں دین کو بگاڑنے والے ہیں ان کا حمایتی بن جائے کا دوست بنا رہے ہیں نہیں کل بھی کا یہ مطلب ہے کہ دل میں نفرت رکھے ان کو برا جانے ان کے ساتھ پیر رکھے بم رکھے کہ یار یہ لوگ ظالم ہیں انہوں نے خدا کے دین کو بدلا ہوا ہے یہ بدلنا چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ شادی کبھی نہیں رکھ سکتا اتنا تو ہونا چاہیے نا تو جب یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں پھر جا کر ربیوں کا وارث بنتا ہے لہذا علماء و خط الم بے جو ہے اب کیسا ظلم عظیم ہے دیوبندیوں کو لوگ علماء سمجھتے ہیں وابیوں کو لوگ علماء سمجھتے ہیں نیچریوں کو لوگ علماء سمجھتے ہیں سکولوں کو علماء سمجھتے ہیں بدل بد عقیدہ لوگ جو خود دین میں گڑبڑ کرتے ہیں روزانہ جن کا کام یہی ہے ان کو یاد دے تو لوگ علماء سمجھتے ہیں یہ جہالت اور غفلت نہیں ہے انتہا درجے کی جب تک یہ دور نہ ہوگی تو یہ راہدن اور راہبر کا کیسے فرق کریں گے ان کو کیسے پتا چلے گا یہ راستہ مارنے والا ہے اور یہ راستہ دکھانے والا ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اس بات کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں اس وقت دنیا میں بہت جو مسئلہ درپیش ہے نا وہ دین کے تحفظ کا ہے بات سمجھنا تھا دین کے ایک تو ہماری اپنی حفاظت ہے یہ کلحدہ چیز ہے دین کی بات مسلمان کی حفاظت کی حفاظت پہلے شریعت کی حفاظت ہے بعد میں مسلمان کی حفاظت ہے شریعت محفوظ رہے گی تو مسلمان محفوظ رہے گا شریعت نہ رہی تو پتا ایسے ایسے نہیں ہے سید و برکات جو بڑی اچھی بات لکھی جب انہوں نے مسٹر جنا کے خلاف اتوا دیا تھا تکفیر کا کسی نے کہا حضرت اس سے تو کوئی بچے گا نہیں آپ نے فرمایا کوئی بچے نہ بچے شریعت عین مسلحت ہے ہم نے شریعت بچانا ہے چاہے دنیا میں ایک بھی مسلمان رہے گا بات تو ٹھیک ہے اگر فرد کرو دنیا کفر میں جا رہی ہے اور ہم شریعت نہیں بچاتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں جس طرح لوگ چل رہے ہیں اسی طرح ہی شریعت ہے تو ایمان سے بتاؤ ہم کیا بچائیں گے لوگوں کو کیا بچائیں گے جب کفر میں چلے جائیں گے تو کافر ہو جائیں گے پیدا کیا اگر ہم بچاتے بھی رہیں تو ہم اپنا میڑا کریں گے یہ تو وہی بات ہے بھائی تم کافر نہ کہو؟ بھائی نہیں کہتے ہم جس کو کافر نہ کہیں گے کیا کہ جب کفر کرے گا تو خدا سے بچ جائے گا <laughs> بچائیں گے تو کون بچائے گی بچائے گی سمجھ آئے کہ نہیں ہے <laughs> تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ دین کا تحفظ دین کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ دین کا بڑا جز عقیدہ ہے بڑا جز کیا ہے عقیدہ جب بچ جائے گا احتجاج جب بچ جائے گا تو پھر عمل بھی بچ جاتا ہے کیوں جب بنیاد سے ہی قائم ہو جائے اوپر تک عمارت چلی جاتی ہے یہ بڑی نقطے کی بات ہے آپ ذرا سمجھنا میری عقیدے بچاقید ہاں یہ ای ہمارا ایک دین ہے ایک مذہب ہے ایک ہمارا دین ہے ایک ہمارا مذہب اس میں فرق جانتے ہیں آپ دین و مذہب میں یہ فرق ہے دین قطعی ہوتا ہے قطعی اور یقینی ہوتا ہے اس کا منکر کافر ہوتا ہے مذہب زنی ہوتا ہے اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے دین اجماعی ہوتا ہے تمام جو مسلمان ہیں یعنی چاہے صحیح العقیدہ چاہے باداقیدہ بشرطے کہ ان کی باداقیدگی کفر تک نہ پہنچے جب کفر تک پہنچ جاتی ہے وہ مرتد ہوتے ہیں وہ تو اسلام سے خارج شمار ہوتے ہیں نا وہ تو دین سے باہر نکل گئے فرا کے باطلا جب تک کہ ان کا بطلان اور ان کا احتقاد خبیص جو ہے اس کا بطلان وہ حد کفر تک نہ پہنچے تو وہ آلیہ اسلام شمار ہوتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں وہ جی. اہل سنت شمار نہیں ہوں گے لیکن آل اسلام شمار ہوں گے مسلمان شمار ہوں گے اہل تبلا کی تکفیر جو ہے نہ کرنا ہمارے اہل سنت کے اعتبار میں داخل ہوں. بات سمجھنا ہے اہل تبلا سبرات یعنی ضروریات دین کو ماننے والے ضروریات ہے ماننا علم کلام کی نہ مکمل ضروریات ہوتے ہیں تو وہ مسلمان خراب پاتے ہیں کسی ایک چیز کے منکر ہوں وہ کافر مرتاد ہو جاتے ہیں وہ آلے قبلہ نہیں رہتے وہ خارج جاتے ہیں وہ مسلمان اسلام سے اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے ایک ہو گیا مذہب مذہب مذہب ہوتا ہے اختلافی ہوتا ہے بوجوائی ہوتا ہے وہ سب مانتے ہو مذہب جو اصول سطح عطایت کے آمن تو ایمان تفصیلی ایمان مفصل جس کو کہتے کہ امن تو بلّہ امن تو بلّہ <تصف> <وروسن> <تصف> اس کے اندر یہ سب چیزیں ماننے والے سمجھ آئے کہ نہیں اور دین میں سے کسی چیز کا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرنے والے یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ جس پر متفق ہوتے ہیں وہ دین ہوتا ہے اور جس میں یہ آپس میں اختلاف کر جاتے ہیں وہ مذہب ہوتا ہے تو مذہب اختلافی ہوتا ہے دین اتفاقی ہوتا ہے دین قطعی اور یقینی ہوتا ہے اور مذہب ضنی ہوتا ہے یہ تو بات سمجھ آ گئی نا تو بھائی بات یہ ہے کہ اتقاد بچانا یہ بڑا مسئلہ ہے اعتقاد بچانے سے ہماری یہ مراد ہے کہ ایک تو دین کے متعلق اعتقاد بچانا ہے دوسرا اہل سنت کے متعلق مذہب حق کیونکہ جب مذہب اہل سنت جو ہے نا ضروریات ہاں چار چیزیں ضروریات دین ہو گیا ضروریات مذہب ہو گیا سابطات محکمہ ہو گیا اور دنیات مقدمہ ہو گیا ہماری مراد جو ہے نا وہ ضروریات مذہب اور ضروریات دین ہے لوگوں کا مذہب بھی بچانا ہے لوگوں کا دین بھی بچانا ہے بات سمجھ بڑی چیز دین ہے دین جب نہیں بچ کیونکہ یہ جز ہے اس کا دین نہیں بچے گا تو مذہب نہیں بچے گا زین میں رکھنا مذہب نہ بچے اور دین بچ جائے پھر بھی ہو سکتا ہے بات لیکن دین نہ رہے تو مذہب نہیں, جی سکتا نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ تو جڑ ہے اصل ہے یہ فرا ہے اصل ہوگی تو فرا ہوگی تو یہ ہے بھائی دو چیزیں گمراہی سے بچانے کے لیے مذہب کے عقیدے کا تحفظ ضروری ہے اور کفر سے بچانے کے لیے ارتدا سے بچانے کے لیے دین کے عقائد کا تحفظ ضروری ہے ٹھیک ہے نا اتنے بات تو سمجھ آ گئی گمراہی سے بچانے کے لیے دلالت سے بچانے کے لیے مذہب عقائد مذہبیا جو ہیں ان کا تحفظ ضروری ہے اور کفر و ارتدا سے بچانے کے لیے دین کے عقائد کا تحفظ آگی سمجھ پاتا اس وقت جو تازہ ترین فطریں ہیں دنیا کے وہ زیر میں رکھنا تمہارے مذہب کے خلاف اگر ہے نا تو اس سے زیادہ کہیں دین کے خلاف تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر خیر ہے شر خیر ہے سلطان یہ جمور کا غوغا کے شر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر یہ تازہ فطرے جو ہے نا جن کی چاند شاخیں ان کے اندر ہم تو ملچے ہوئے ہیں تازہ فتنوں کی چاند شاخیں جن کے اندر ہم تو ملچے ہوئے ہیں یہ کوئی شاخ ادھر سوٹ پڑتی ہے کوئی ادھر سوٹ پڑتی ہے تو ہم اس شاخ سے نجات نہیں پا سکتے دوسرے لفظوں میں چھوٹے موٹے فتنے جو ہے نا اپنوں سے ادھر ادھر جو جن کو اپنے کہتے ہیں ان سے یہ ایسے عجیب پڑتے ہیں کہ ہم اس میں الجھ کر جاتے ہیں اور دوسرے فتنے جو ہیں بڑے بڑے بڑے عظیم فتنے جو ہیں ان کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی اور نہ ہی ہم کو اس کے اب یہ نہ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں ہم اس میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں بات سمجھنا یہ تازے فتنے جو ہے نا وہ آپ کے دین کے جس طرح مذہب کے خلاف ہیں اس سے کہیں زیادہ دین کے خلاف ہیں بول بول بول کس کے خلاف ہے سب سے بڑا فترا دین کے خلاف جو عقیدے کو تباہ کر رہا ہے ہم امال کی بات نہیں کرتے مجھے بیس پچیس سال ہو گئے خطاب کرتے ہوئے بیس پچیس سال کے عرصے کے اندر میں نماز کی دعوت نہیں دیتا میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ داری رکھو جا میں عقیدہ سے ہی کرتا ہوں جب یہ بیکاد صحیح مکمل ہو جاتا ہے تو ایمان سے کہتا ہوں لاکھوں بندے باشرہ بن چکے ہیں ہزاروں کی بات نہیں کرتا لاکھوں بندے باشرہ بن گئے اور شریعت پر عمل حتل وسا انہوں نے کر لیا کی رکاوٹوں کی وجہ سے نظام کے اس منحوس نظام کے لادی نظام کے رکاوٹوں کی وجہ سے اگر وہ دین کے کسی حصے پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اور بات ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کر چکے سمجھ آئی نہیں اسی وجہ سے ہمارے اقبال کہتے ہیں فکر بے نور تیرا بات کو سمجھنا ہے ذرا فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کہ شب روشن ہو شب تارے حیات کہ جب فکر نا مکمل ہوگی اسلام کا مکمل اعتقاد بھی صحیح اندر نہیں آئے گا ہم اسلام کو سمجھیں گے نہیں اسلام جب سمجھتے میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں اسلام کو سمجھنے کے لیے یورپ کو سمجھنا پڑتا ہے اور یورپ کو سمجھنے کے لیے اسلام کو سمجھنا پڑتا ہے جیسے کہتے ہیں نا چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں روشنی کا اسی کو ہوگا جس نے اندھیرا دیکھا اندھیرا کا اسی روشنی دیکھی دھوپ اور چھاؤں دھوپ کی کدر اسی کو آتی کی قدر اسی کو آتی ہے جس نے دھوپ میں ذرا دیکھ کھڑا ہو کر دیکھا ہو جس نے دھوپ کی تبش محسوس نہیں کی اس کو چھاؤں کی قدر اس کو سہے کی قدر نہیں ہوتی تو چیزیں زدوں سے پہچانی جاتی اسلام کی اسلام کی زد یورپ ہے کیوں کہ یہ دین ہے وہ لا دینیت ہے بات کو سمجھنا یہ کیا ہے اسلام کا یہ آفاتی پیغام ہے اسلام زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے ہر شعبے پر حاوی ہے سل میں کافا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا مسلمان کو کہ وہ اعتقاد رکھے بات سمجھنا میری کہ وہ اعتقاد رکھے کہ دین کا اتنا حصہ مجھے کافی ہے اگر اعتقاد رکھتا تو کافر ہو جائے اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ دین مکمل ضروری ہے اگر کوئی سمجھے کہ دین ہمارے لیے صرف یہ حصہ یہی دین ہے یا نجات کے لیے یہی کافی ہے اور باقی کی کوئی ضرورت نہیں مان سکا نجو یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا سارے دین پر ہاں اگر عمل میں سستی کرتا ہے دوڑ بار بات کو سمجھنا ایک ہے عمل میں کیا کرنا تقاصل اور سستی سے کام لینا لیکن اعتقاد مکمل صحیح رکھنا کہ شریعت متعارف ساری بار حق ہے اور وہ جس, جس, جس طرح کیا حکام آئے اسی طرح بار حق ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی ہمارے لیے بس اتنا ہے یہ ہے وہ ہے پلان تھوڑا بہت کر لیں بس یہی کافی ہے اور دین جو ہے وہ غیر ضروری ہے پلان یہ ہے وہ اور یہ کہا ہے کہ جناب جی زندگی کے معاملات میں دین کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے بہرحال دین سارا جو ہے وہ اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو ایمان گا بات دا سمجھنا ذرا ٹھیک ہے نا تو دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ دین میں مکمل دے دین کو مکمل ماننا شہ کچھ ماننے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مانو اس کو مانو اور اس کی جد اور نقیز کو نہ مانو اگر اس کی زد اور نقیز کو مانتا ہے کوئی بندہ تو پھر اس کو نہیں مانتا ایسے ہے نا یہ موبائل ہے اس کا ہونا اس کا نہ ہونا اس کی جد اس کی نقیز کو نہیں بنا, نہ مانو اس کی ضد کو بھی نہ مانو پھر اس کو ماننا پڑے گا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ چی کے ہاتھ میں اس وقت یہ موبائل ہے اور پھر کہتا ہے کہ چی کے ہاتھ میں انہیں انگلوں کے درمیان اسی جگہ پر موبائل نہیں ہے تو اس نے یہ پہلی بات غلط ایک, یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی اور اگر کہ یہ کہے کہ اس کے ہاتھ میں بندر ہے موبائل کی جگہ پھر کہتا ہے موبائل بھی ہے اور موبائل کی جگہ بندر بھی ہے یہ ممکن ہے جب موبائل ہے تو بندر نہیں ہے بندر ہے تو موبائل نہیں ہے یورپ کا جو نظام ہے یورپ کی جو تعلیم ہے یورپ کے جو نظریات ہیں وہ اسلام کے متصادم ہیں وہ لا دین ہے وہ کہتے ہیں دین کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے یورپ سے تازے فتنے جو اٹھے ہیں جن کو اقبال کر رہے ہیں تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر وہ تازہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے سب سے بڑا کہ وہ لائن کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ دین اسلام ہے ہی نہیں نا وہ کہتے ہیں اسلام ہے لیکن دو قسم کا ہے بات سمجھ رہا ہے اسلام ہے لیکن ایک ہے مکمل اور ایک ہے مخفف آپ تخفیف کا باپ جانتے ہوں گے سرف کی کتابوں میں آتا ہے کال ادار سر تھا تو با وہ شکیل گزری شکیل لگی انہوں نے باؤ بلک سے تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا آل. آل. قالا بن گیا یہ تخفیف ہوتی ہے ہلکا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تبدیلی کر دینا لفظوں میں یہ تخفیف ہے اور جو لفظ ایسا کر لیا جاتا ہے جس کو وہ مخفف بن جاتا ہے جیسے کہتے ہیں جی بھد کا مخفف ہے جو ہےفلش کا ہے. میں بھی تخلیف چلتی ہے کہتے ہیں اب حالانکہ وہ ہے تو پبلک ہے؟, ہے تو یورپ والوں خزینوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کرو دو اسلام کے دو قسمیں بنا لو ایک قسم مکمل وہ ہمارے نفس کو بھاری لگتا ہے جیسے الفاظ بھاری ہوتے ہیں تو ہلکے کر لیے جاتے ہیں وہ دین کا حصہ میں بھاری لگتا ہے اس کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا کہ جو ہماری نقصانی خواہشات کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے یہ سارا کسارا اٹھا کر بینک دو یہ ملا کا مذہب ہے بھائی یہ ملا ازم ہے یہ دین ہمیں گوارا نہیں ہے یہ تنگ یہ تنگ ہے یہ تنگ صرف ہے یہ ایسے ہے یہ زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتا زمانہ ترقی کر رہا ہے زمانہ ادھر جا رہا ہے زمانہ ادھر جا رہا ہے یہ نہیں چل سکتا کیا کرو بھائی سیاست کس طرح کی ہو ہماری مرضی کو اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے سیاست والا جھوٹ بولے سیاست والا کفر کرے سیاست والا گستاخی کرے سیاست والا شراب جائز کرے سداست والا زنا جائز کرے سیاست والا جو مرضی کرے ادھر مولوی کو حق بنتا کہ وہ کہے سر یہ ناجائز ہے یہ اس کفر ہے یا را خبردار ہمیں انتہا پسندی کرتا ہے مار، اڑا دے گا تمہیں اگر تو وہ کہے گا ہم زبردستی سے چاہتے ہیں برائی کو چکلا کھولنا ہے سیرما کھولنا ہے نوکری کرنی ہے تو حرام کیا ہے حلال کیا ہے پیشیوں پر بہن بٹھائی ہوئی ہے ماں بٹائی ہوئی ہے جی دکان پر ماں کام کر رہی ہے کس طرح فیکٹری میں لگ رہی ہے بدکاری ہو رہی ہے جس طرح بھی صرف جو مردی ہوتا ہے پاس پیسہ آنا چاہیے ادھر کوئی اگر مولوی کا ہے ہرام حرام تو اس مولوی کو کرو تیرا بیڑا غرق تو حرام ہے اس حرام مولوی کو اٹھاؤ پھینکو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ارے معاشرت کوئی ننگر ہے کوئی شراب بھی کر رہا ہے ارے سارا دن ساری رات ٹی وی فلمیں دیکھتا رہا ہے کچھ بھی کرتا رہا رہے بعض معاشرت معاشرت ہو ہو ہو ہو غیرت غیرت کی غیرت ہوتی ہے کس کے ساتھ کھاتے ہیں ہاں؟ یہ پاگل کے بچے پرانی باتیں کرتے ہیں یہ نیا دور چل رہا ہے ادھر کیا ہوتی ہے ایمان سے وہ لوگ جو یہ اس کے لوگ ہوتے ہیں یورپی طبقہ جن کو کہتے ہیں کیا ترک مغربی لوگ مغربی دین کے مغربی یہودیت دین کے رکھنے والے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جو مشہور ہے جو, جو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روشنی کی حالت کو اس طرح کھول دیا لا تستا ہو لاتست ہو مشرقی نا فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو گی میں آپ ایمان شریف میں لا تستا ہوئی ہوں بے نارل فرمائے مشرقوں کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو میں سمجھتا ہوں ادھر ادھر دیکھنا ادھر توجہ اچھا کرنا میں سمجھتا ہوں میرے آقا عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تک ایک بیان تبھی ہوتا ہے نا بیا قصدی کستی بیان کستی تو وہ جو ہے آپ نے فرما دیا اور اس کے ساتھ بیان تبھی جو اشارہ ہے وہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے وقت آئے گا اور کافر کہیں گے ہم سے روشنی لو لو نہیں روشنی ہمارے پاس ہے شعور ہمارے پاس ہے تو یہ لانتی بنیں گے تو روشنی لینے کے لیے جائیں گے میں پہلے ہی روک دیتا ہوں لاس تصوئی ہوں بنا ارل مشرقوں کی آگ سے روشنی کیا مطلب یہ روشنی نہیں یہ اندھیرا ہے تم نے حاصل نہیں کر یہ پہلے میں جس طرح کی اشارہ انگلش مجھے کہنے لگا انگلش کی مذمت میں یار کچھ ہے میرے گا ہاں الحمد للہ حدیف صحیح سنوا کہتے ہیں وہی میرے گا بخاری مسلم کی یار آپ صلی اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ, فی کل حتى فرمایا اللہ تعالیٰ جانب کام کرنے سے کام کرنے کو دائیں جانب کو پسند کرنا ہے اللہ تعالیٰ سیدھی جانب کو سیدھا جانب جانتے ہو نا دایا جانب جی دایا ہاتھ دستے ایمن دایا ہاتھ فرمایا دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرماتا ہے ہت تتنا ہوئے وہ ترجڑے حتھا جوتا پہننا اور کنگا کنگھا کرنا گنگا جانتے ہیں نا سر میں گنگا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ دائیں جانب کو پسند فرماتا ہے اسی وجہ سے ہر عزت والا کام جو ہے اس کو دائیں جانب سے شروع کرنا ہمارے اسلام کے اندر ہمارے اسلام کے اندر ضروریات سے بنا ہوا ہے کہ اس کو ہر عام خاص بندہ جانتا ہے کہ یار عزت والے کام کو اگر مسجد میں جانا ہے تو پہلے کون سا پاؤں رکھو اگر تہارت خانے میں جانا ہے تو پھر کو اس کا مطلب ہے جو کام ذلت کا ہے اس کو کس کے ساتھ کرو بائیں اور جو عزت والا ہے پانو پانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہر مفہوم ہے یہ بیان قصدی ہے یہ سراہد ہے اور جو اشارہ مل رہا ہے کہ دائیں جانب کو پسند فرماتا ہے یہ انگلش کہاں سے لکھی جاتی ہے ابھی صحیح سے بتا ذرا <laughs> <laughs> <laughs> بول رہی منصوبہ سے لکھتے ہیں مجھے کہنے لگا یار اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی زبان ہے یار میں نے کہا میں کاب کار کرتا ہوں ابو جال بھی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے کسی اور بنایا ہوا ہے خنزیر کا ہوا ہے بولو تو کیا خنزیر کو گلے لگا لیں گے اس کی کیوں سے اللہ کا بنایا ہوا ہے جی بات ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ برباد ہے اخلوق اختار اللہ پیدا کرتا ہے پھر پیدا کر کے ہر چیز کو پسند نہیں کرتا جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اللہ نے ابو جہل کو پیدا فرمایا جلد جڑا لوگ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پیدا فرمایا ایمان سے بتاؤ پسند کس کو کیا <سلم> <تحضی> تو کتنا بیوقوف آدمی جو ہے جو گئے بس میں تو پیدائش تخلیق دیکھوں گا جو بھی تخلیق اس کی ہوگی اس کو ٹھیک ماروں گا یہ تو لالتی نظری ہے یہ تو نچری والی بات ہو گئی پخانا ہے تخلیق میں ہر چیز اس کی ہے لیکن پسند اس کو, کو کوئی کوئی ایسے ہے نا جس کو دینی عظمت حاصل ہے وہ پسند ہوتا ہے جس کو دین عظمت حاصل نہ وہ پسند نہیں تو بات سمجھ آ رہی تو ایمان سے بتاؤ ٹھیک ہے تمام زبانیں اللہ کی تخلیق ہیں لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دائیں جانے کو پسند کرتا ہے ہر چیز کے اندر یعنی ہر عزت والی چیز کے اندر تو ہر دلت والی چیز جو ہے ہر گٹیا چیز جو ہے ہر کمینی چیز جو ہے اس کے لیے بایاں ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے ہے نا تو پھر انگلش جو ہے یہ اللہ کو پسند ہوئی یہ ادھر <laughs> سے شروع ہوتی ہے جو پیشاب والا ہاتھ ہے پیشاب <laughs> <laughs> والے ہاتھ سے شروع ہوتی ہے اور توجہ کرو بھائی ایمان سے کہتا ہوں بایاں بائیں جانب نہ شمار ہوتی ہے ادھر دیکھو اگر آپ سلام کریں کسی سے ادھر دیکھو بھائی ایمان سے یہ سلام کرو کو سلام کرے گا کیوں <تصفح> نہیں کرے گا نا اس کو کہے گا یار تو مجھے دلیل کرتے ہو شرم کرو یار تو کتنی لالت پڑی ہوئی ہے یار اتنا بے وقوف یا مسلمانوں میں آ گئی کہ جب یہ ہاتھ الٹا اللہ کا بنایا ہوا مسلمان کا یار یہ اگر آ گیا ہے تو ہاتھ ملانے گوارہ نہیں کرتے کہتے ہیں یار تم نے تو دلیل کر دیا ہمیں بے عزتی دی یہ ہاتھ ملانے کا ہوتا ہے یہ تو پشال کا ہوتا ہے تو کیسی عجیب بات ہے انگل والا ماسٹر پروفیسر جو ہے اس کے پاس یہ بچے بھیجتے ہیں کچھ تو سوچنا چاہیے وہ ذلت والا ہے یہی وجہ ہے ایمان سے اس نے ذلت اور خواری نہ مسلمانوں کے گھروں میں ایسی داخل کر دی کہ سادات کے گھرانے برباد ہو گئے ہیں نہ ان کا دین رہا نہ عزت رہی نہ ماں بہن کی قدر رہی نہ ماں بہن کی عزت رہی نہ غیرت رہی کوئی چیز نہیں رہی آخر مجھے, مجھے کہنے تو یار تمہارے تو ہمارے تو جو بادشاہ ہیں ان کی یورپ کے کتوں برابر قدر نہیں ہے امریکہ کے کتے کی قدر بھی ہمارے بادشاہوں سے زیادہ ایمان سے بتاؤ ایسے ہیں کہ نہیں صحیح. جن کے بادشاہوں کی قدر کتے برابر ایک طرف فاروق آزم کو دیکھو ایک طرف سراوتی نے یو پی کے دیکھو کہ ان کے کتوں برابر کافروں یورپ کے کافروں کی قدر نہیں تھی ان کے کتوں برابر اور آج یہ ہے کہ ان یورپ والوں کے کتوں برابر تمہارے صدر کی قدر ایسے ہے نا وہ کو بات یاد ہوگی یہ جب احمد کاشی پکڑا گیا تھا خان کے اندر تو پیسے ایسے انہوں نے دیے تھے اور تو تھا اس کے پکڑے جانے پر وہاں پیسے نہیں وہ لگاری کا دور تھا لکاری سدر تھا فاروق لکاری اس کے دور کے اندر وہ پکڑا گیا تھا نا جب تو پیسے انہوں نے کافی دی ایک رقم دی پکڑنے پکڑوانے والوں کو پکڑوانے والوں کو کافی رقم دی تو ادھر یورپ میں امریکہ کے وکیل نے کوٹ میں بیان دیا اس نے کہا پاکستانی تو اتنے بڑے بےغیرت ہیں چند ٹکوں کے پیچھے ماں بیچ دیتے ہیں تو یہ احمد کاشی کو پکڑوانے کے لیے اتنا زیادہ رقم دینے کی دور سے ضرورت تھی یہ وہاں کے وکیل نے بیان دیا کوٹ کے اندر अमरीका के कोर्ट के अंदर हमारे पास अखबार हाथ दलाल पड़े हुए फिर एक और शख्स पकड़ा गया पकड़वाया उन्होंने तो फिर उन्होंने क्या किया इधर देखो कुत्ते के हाथ पर ने, कुटा, कुटा, कुटा, कुटा, के हाथ पर उन्होंने अपना कुत्ते के पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने बयान दिया बहुत अच्छे पाकिस्तान बहुत अच्छे हाथ किस पर रखा हुआ था نے برکت دی ہے با برکت کے نہیں بولو تو ایمان سے بتاؤ جب الٹے ہاتھ کو ملا تو مولوی بھی, بھی ملا ہے پیر بھی ملا ہے تو ہم کہتے ہو یار بڑا منوس آدمی ہے اس کو تو تمیز نہیں تو الٹے ہاتھ والا استاد جو ہے ماسٹر اس کے بعد بچہ کو بیچتے ہو یہ تو الٹے چکر والا ہے یہی انہوں کی کھوپڑی الٹی ہے انہوں نے پوری قوم کو الٹا کر رکھ دیا خیر اشارے بات نکلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بات نکالی میں نے کہ آپ نے فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو آپ دیکھ رہے تھے اشارہ اسی طرف جا رہا ہے کہ کافروں کی نئی روشنی حاصل نئی روشنی نہ کرنا روشنی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ دیکھ کر چلے سرکار نے روشنی سمجھ آئی نا جی اب بھائی بات یہ ہے کہ ان, ان ظالموں نے ایک نیا فتنا جو کھڑا کیا انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو دین دو قسم بنا لو ایک مکمل ایک مخفف جو ہماری دنیا شیطانی یعنی سیاست معیشت معاشرت میں رکاوٹ بنتا ہے کہو اس کے ساتھ یہ دین جو ہے یہ دہشت گردی ہے یہ فساد ہے یہ فتنہ ہے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ ترقی یہ اس کو باہر پھینک دو پیچھے بات جاتے ہیں داڑھی اور نماز اور روزہ اور حاجہ اور زکا تو یہ اگر رہ جائے مسلمانوں میں تو کوئی بات نہیں ہم مسجد بنا دیں گے یورپ میں بنا دیں گے ادھر بھی بنا دیں گے اسی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم توجہ اس کو ہے یہ کتنا دین کو تبدیل کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے تھے کفار آئے تھے انہوں نے کہا ایسا کرو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو کر لو نا اپنے دین میں یہ سارا جو تم قائم رکھنا چاہتے ہو سختی بھی نہ کرو ہم تابے ہیں تمہارے ہم تمہارے تابے بنیں گے ہم اسلام لائیں گے تیرا دین قبول کریں گے بات سمجھ میں یہ تفصیلوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری صحیح لیکن ایسا کرو کچھ تبدیلی لاؤ او یا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لو رہنے دو اسی طرح چلو لیکن حکم تو تھوڑے سے تبدیل کر لو یہ چور کا ہاتھ کاٹنے کبھی یہ علیحدہ کر دو پردے کے آکام بدل لو بھو تو کہتے تھے بت پرستی کے کام بدلو نا وہ کہتے تھے یہ جو تم کہتے ہو نا بت بھت کو ہاتھ لگانا بھی شرک ہے یہ چھوڑو تم آؤ کبھی کبھی آیا ہمارے ہمارے مندروں کا دورہ کیا ہمارے سہروں کا دورہ کر کے اور بدھ کو ایسے ہاتھ لگا دیا بس اچھا نہ کرو چلو ہاتھ لگا دیا کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر ہم کہیں گے قدم بڑا محمد ہم تمہارے ہیں پھر ہم کہیں گے کہ ایسے محمد کی تو ہر جگہ ضرورت ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن اگر تم اسی پر قائم رہے کہ دین بدلنا تم نے کچھ نہیں ہے تم نے صرف خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر ہماری جان لے آج میں بیان بولوں دوستوں کے سامنے کر رہا تھا کہ کیا رس اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اپنا گھر مکہ شریف چھوڑنا ऐसे ایسے ہے نا جی ایمان سے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورت میں با کمال تھے یا نہیں تھے جی آپ کے ساتھ کا کمال ممکن نہیں ہے جی ایسے لیکن کیا وجہ ہے کلما شریف اتنے با کمال شخصیت ہو کر کلما شریف پڑھے تو کلمے سے ہی جنگ شروع ہو جائے آم تو مدینہ شریف میں اترے ہیں آم اسلام کے مدینہ شریف میں اور نماز آخر میں آخر اتری ہے تیرہویں سال میں نماز اتر رہی ہے براج کی رات مل رہی ہے پہلے سب عقیدہ ملا ہے. پہلے کیا ملا ہے؟ عقید اور عقیدہ بنیاد دو چیز رکھیں اللہ, اللہ توحید و رسالت یہ توحید و رسالت کی بات کلمہ شریف میں جوتی کلما شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے شروع کیے مکہ شریف چھوڑنا پڑ گیا اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا کافروں نے رسول اللہ سے اپنا گھر کرا دیا اور یہ عجیب بات ہے یار اس وقت ریمنٹ والا بھی کلمہ پڑھاتا ہے پڑھاتا oh, کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو لیکن عجیب بات ہے ان کو گھر سے نکالنے کی بجائے ان کو گھر سے نکالنے کی بجائے ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے اگلے لیکن ان کو نکالنے کے بجائے یورپ والے کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں آ جائے, آ جائے سبز پکڑی والے کو کہتے ہیں ہم ام ہمارے ام گھر میں آ جائیں ادھر تبلیغ کریں جی ہے یہ درود پڑھاتے ہیں وہ کلمہ پڑھاتے ہیں جس پر درود پڑھتے ہیں ان کو نکال دیا گیا تھا جس کا کلمہ پڑھواتے ہیں ان کو نکال دیا گیا تھا اور ان کو کہتے ہیں آ جائیں بولو کیا وجہ ہے بھائی یہ کیا کلمہ پڑھاتے ہیں اور رسول اکرم کیا کلمہ پڑھاتے تھے بتائیں کلمہ کلیما تو کیا چکر ہے کفار کر بجے مختلف کیوں ہے کفار کا رویہ رسول اکرم کے ساتھ اسی کلمہ کی وجہ سے انتہائی سخت ہے ظالمانہ ہے اور ادھر انتہائی آشک ہے ایسے ہے نا یار اسرائیل بدترین ملک ہے دنیا کا ہے اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے اس میں عیسائی بھی نہیں رہتے تو بتائیں کیا وجہ ہے یار اسرائیل جیسے ملک میں سبز پگڑی والے جو ہے نا ان کا بھی مرکز کائم ہے اور جو ریونیڈیو والا ہے ان کا بھی مرکز کام سمجھ آئے گی ہماری بولی میں پنجابی میں کہتے ہیں پنجابی کا چٹکلا تھوڑا سا ڈالتا ہوں سمجھ آ جائے گا نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کتی چور رلی کھڑی کور رال گئے وہ کسی نے کتنی رکھی ہوئی تھی نا رات کو بھاؤ کے ٹوکے کی چور آئے گا تو پتا چل جائے گا ادھر سے چور آیا اس نے تھوڑی روٹی ڈال دی روٹی ڈالی کتنی نے کھایا وہ پوچھ مارنا شروع ہو گئی وہ اس کے پیچھے پیچھے وہ آرام سے چل رہا ہے وہ ساتھ پیرا دے رہی ہے لیکن کس کا پیرا چور کھا سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کتنی چور ڈال گئی ہے بھائی یہ کلمہ تو ہے لیکن کلمے کا یہ پیغام تھا کہ نظام صرف خدا کا پیغام مستفیٰ ہے جو کیا ہے میں نے کلمے کا کیا مطلب ہے نظام صرف پیغام کا جو پیغام مستفیٰ دیں گے وہ خدا تمہارے کا ہے خدا کی دھرتی پر خدا کا نظام چلے گا اور مستفی کا پیغام چلے گا بس یہ ٹھیک ہے بات کہ نہیں ہے کلمہ یہی بتاتا ہے کہ نہیں اور یہ ریونڈ والے سب پگڑیوں والے وہ انگریزوں نے جو فتنا کو اٹھا رکھا ہے کیا بھائی ایسا کرو دنیا کے ساتھ دین کا تعلق نہیں ہے نماز روزہ حج جکات رکھو داری وغیرہ رکھو ٹھیک ہے مسجد بنا دیتے ہیں وغیرہ لیکن اگر تم کہو کہ یہ سیاست بھی حکومت بھی اسلام کے مطابق ہو اور جناب جی یہ معیشت بھی اسلام کے مطابق ہو یہ معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہو سارا نظام اسلام کے مطابق ہو اور ثابتہ حیات جس طرح اسلام آیا ہے اسی طرح ضابطہ حیات بناؤ اور سارے زندگی کے شعبے میں اس کو داخل کرو لہذا زندگی کا ہر کاروبار جو ہے ہر کام جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے خبردار اگر ایسی بات کی تو تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے سر ہمیں تو پھر صرف جماعت چاہیے رائڈ والے کیا چاہیے اس کو میں کہتا ہوں نشے کی منڈی رائوڈ ہے نا روڈ اس کا نام میں نے رکھا نشے کی منڈی جانتے ہیں آپ <laughs> ایمان سے ون سونا نشہ جو ہے نا جو نہ ملے وہ ادھر سے مل جاتا ہے میرے ساتھ بزرگ لوگ رہے ہیں ان کے بزرگ جو ہے نا ریبنڈ والوں کو بزرگ جیل میں میرے ساتھ رہے ہیں ہاں جی جس کو بھی پوچھا حضرت کدھر سے کو کہتا ہے ادھر سے آیا کو کہتا ادھر سے چکر میں آیا بس دس کلو پکڑا گیا تمہارے پشاور کے دیوبندیوں کے مدرس میرے کسمیاں میرے پاس پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے لیے آئے تھے ادھر کہنے یار مجھے کہتا شراب آج پڑا کوڑا کوٹ پڑھا وہ کدھر سے آئے پشاور سے کیوں نہ دیوبندی ہے ادھر سے مدرسے کا نام بتاتے تو مجھے وہ فلان سے آیا کیا پڑھاتا ادھر ادھر ہدایاتریف پڑھاتا ہے اچھا ہدایتریف ادھر کس چکر میں آیا بس وہ ہمارا آ تھا من پکڑا گیا ایک حاجی عبدال کریم تھا کالم کا نام لے کر بتا رہا ہوں ایمان شیخ کام میں حاجی عبدال کریم جام جو جامعہ مسجد ہے نا اس کا بڑا ہے اس کا ہوٹل ہے وہ حاجی عبدال کریم کا یہ میرے ساتھ جیل میں رہا جیل لاہور میں تو اس کے بیٹے کی شادی ادھر ہوئی تھی شادی یعنی باہر اس نے کی اور ادھر حضرت صاحب نے وہ حضرت صاحب کے لیے ادھر ہی ادھر سے پیغام لیتے تھے مبارکباد لے رہے تھے تو ہم نے پوچھا حضرت صاحب کیسے آیا ہوا وہ بس ہمارا پورا ٹرالا چرچہ پکڑا گیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> کتنا تیرا <تصفح> اخیر میں نے وہ لطیفہ بتا اور کہا میں نے کہا یار مجھے لے گیا کین لگے جا رہا کچھ باتیں سنا ہوا ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ سنتے سارے چٹ پٹی ہیں نا اور حق ہیں کسی جماعت کو سامنے رکھ کر نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہر کسی باطل کو سامنے تنقید کرتے ہیں اور حق کو بچاتے ہیں اور مسلمان ایسے ہونا چاہیے میں نے کہا یار بزرگ کو یہ بتاؤ جب بندہ دین سنتا ہے تو کدھر محفوظ کرتا ہے پیٹ میں محفوظ کرتا ہے دماغ میں کرتا ہے پیٹ میں کرتا ہے ٹانگوں میں کرتا ہے کدھر کرتا ہے وہ کہنے لگے جی دماغ میں کرتا ہے دل میں کرتا ہے میں نے کہا یہ بتاؤ نشہ کرنے سے دماغ دل مر جاتا ہے کہ رہ جاتا ہے کہنے لگا مر جاتا ہے میں نے کہا قربان جاؤ تمہاری تبلیغ پر دل دماغ مار رہے ہو آپ جو تین جو دیتے ہو لوگوں کو وہ ادھر ٹانگوں میں رکھے گا یا پیٹ میں رکھے گا بہت زیادہ اور دیکھو تمہاری ہماری جیبیں پر تلاشی ہوتی ہے نہیں ہوتی جب سڑک پہ چڑھتے ہو دیب دیکھتے ہوئے ایسے ہے ان بزرگوں کا پورا بستر نہیں چیک ہوتا یہ کہ چکر چور کتی رلی ہوئی ہے کہ نہیں سمجھ اگر کوئی بے وقوف آدمی پولیس والا ان کی تلاشی کر لے تو وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ بےچارا ان بزرگوں کی شان کو نہیں جانتا ہوتا جب پیچھے پھول جاتا ہے بسترے پگڑے گئے وہ جو شان کو جاننے والے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بغیرت تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بزرگ لوگ ہیں ان کے بسترے میں تو ہمارا بھی ہاتھ ہے یہ کوئی اکیلا تھوڑا اٹھا کر پھر رہا ہے اس میں ہمارا بھی مال ساتھ ہے کیونکہ وزیروں تک مشیروں تک زیروں تک سب ملے ہوتے ہیں یہ ایسے کاروبار تھوڑے ہوتے ہیں کالے دھندے دیر میں رکھنا جب تک حکومت رکھ رہا ہے کالے دندے نہیں ہوتے تو کالے دندے جی سارے ادھر ہو رہے ہیں ہر بدکاری ادھر ہوتی ہے سارے ادھر دعا میں شریک ہوتے ہیں صدر تک شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ دعا اللہ کیونکہ دعا کیسے ہوتی ہے اللہ اللہ جتنے آئے ہوئے کو بخش دے اللہ اور یار یہ بدلیں گے نہیں یہ نہیں بدلیں گے وہ یار یہ مزید مشیر وغیرہ کھلی رہے ہوئے یا اللہ ان کو بخش دے اللہ تدل جا تارک جمیل جو ہے وہ تو یہاں تک کہتا ہے اگر نہیں مانے گا تیری ٹانگ نہیں چھوڑیں گے سنا اللہ احساس آسمان پر تو آگے اب نیچے بھی آ جب تک تو نہ مان تیری گود میں لیٹے وہ مجسمہ ٹولا مجسمہ لیٹے جب تک نہانے نہ چھوڑے میں نے کہا اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ سارے وزیر مشیر ادھر کیوں جاتے ہیں اس وجہ سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی کے ہاتھ میں خدا آیا ہوا ہے یہ کہتا ہے جب تک تو نہیں مانے گا تجھے نہیں چھوڑیں گے وہ کہتے ہیں یار ایسے مولوی چاہیے جو رب کو تک کے ناری بنا لے زور سے منا لے کہتے ہیں ہم, ہم نے تو بغیر تھی چھوڑنی نہیں ہے ہم نے کفر نہیں چھوڑنا ہم تو انگریز کے بچے ہیں ہم نے سارا کچھ کرنا ہے لیکن ہمیں ایسے مول بھی چاہیے جو خدا کو گئے بس موڑے گا تو جان چھوڑیں گے ورنہ اتنے زوردار لوگ ہیں بھائی اتنے خود ہیں یہ کیا ہے سب چور ملی ہوئی ہے جو انگریزوں نے دین دیا ہے مخفف نماز روزہ حج زکار ہمارے اقبال کہتے ہیں ہے توافو توجہ طرح ادھر اسلام کی سزائیں نہیں آنے دیتا اسلام کا عقیدہ نہیں رکھنے دیتا اسلام کی سزائیں نہیں رکھنے دیتا اور جہاد کو دہشت گردی کہتا ہے تو اقبال ہمارے کہتے ہیں ہے و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہے و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیرے بے نیام وہی بات ہے پھر حاجی حضرات جب ایسے ایسے اعتماد رکھنے والے ہیں جن جنہوں ان لانتی ہوں انگریزی معاشرت اور تہذیب کے ساتھ اتفاق تعلیم کے ساتھ کیا ہوا ہے جب یہ لانتی حاجی جا کر ادھر حج کے موقع پر کنکریاں مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں شیطان کو تو شیطان مسکرا کر ہنس کر ہے ارے بھائی تیرے پتھر بھی پھول لگتے سمجھ <laughs> <laughs> <laughs> نہیں آئی جی <شاید؟ laughs> <laughs> <laughs> <laughs> کیونکہ تو تو ہمارا ہے <laughs> مار لا چلو بھائی کبھی گسے ہو جاتے ہیں سے بتاؤ یہی ہے ادھر کہتے ہنل ملک کا وہ نہیں مت الگ لبئی اچھا جی خدا کو بتا رہا رہے میں حاضر ہوں اس کو پتا نہیں ہے تو حاضر ہے کیوں کہہ رہا ہے لبے پہنے کا تو یہ مطلب تھا کہ یا اللہ ہم تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں گھر بار چھوڑ دیا رشتہ دار چھوڑ دیے کہاں آئے ہوئے اتنا سفر کر کے کہاں آئے ہیں اب یہاں پر آئے ہیں تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں تو احکام شریعت ایک تیرے حکم کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو اگر تیرے شریعت کے اور حکم ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے لگ کا یہ مطلب ہے ہم حاضر ہیں تیری شریعت پر چلنے کے لیے کیسی ع عجیب بات ہے آگے کہتے ہیں انگل ملک کا شریعت کی بات کرو تو گلے پڑتے ہیں پھر آگے انگل ملک کا عجیب بات ہے جو حج کرواتے ہیں انہوں نے بھی ملک انگریز کا بنا رکھا ہے سعودی والوں پر حکومت انگریزوں کی ہے بولو وہ اقوام متحدہ کا رکن نہیں ہے اقوام متحدہ پر انہوں نے تو برطانیہ سے حکومت لی ہے معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے لکھا ہوا ہے سارا کہ جب تک جو بھی ہمارا آئے گا وہ برطانیہ کے خلاف نہیں ہوگا برطانیہ کی تابے کریں گے ہم فرما برداری کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ کی شرک ہے توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی ابو حنیفہ سرکار کی تابے کیا ہے شرک ہے تقلید شرک ہے اور فرنگی کی فرض ہے توحید وہ فرض ہے توحید ہے ہاں ادھر کے وہاں بھی تو کہتے ہیں سات ولیوں کی شان کا ایمان سے بتاؤ اور امام آدم ابو حنیفہ کو کیا کہتا ہے مشرق کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے میں نے کہا لانتی ہو چلو ایک بار ایسا تو کرو اگر امام آدم ابو حنیفہ کا عمل جو ہے وہ فقہ شریعت کے خلاف ہے تو مسٹر جناح کی فقہ جو ہے وہ تو ساری شریعت کے مطابق ہے تو تم ایسا کرو مسٹر جناح کی شریعت کے مطابق ہے تو اس پر چلو جی تم جی نے اتنا داڑ رکھا ہوا ہے اس کو تو نہ داڑی دونوں فارغ ایسے ہے جی کہ جی نہیں تو پھر ان کو چلنا چاہیے مسٹر جناح کرنی چاہیے کہ نہیں جی اب پاکستان چاہتے آپ ہاں تو جنا کے پاکستان چاہیے جناب آکر ان کو جنا کا چاہیے بلکہ جنا کا چاہیے ان کو پاکستان ایسے ہی چاہیے ان کو صرف رسول اکرم صلی اللہ وسلم کی شریعت نہیں چاہیے قربان جاؤ امام اعظم سبحان اللہ اماموں کے امام ہے خیر تو اوپر نہیں جانا چاہتا اب بات کو ختم کرتا ہوں تو مکمل اور مخفف اسلام کی بات ہے بھائی یہ حاجی بکت جیت نماز روزہ کافر کو کوئی تکلیف نہیں دیتا جب منافق کرتا اور منافق اس وقت بن جاتا ہے جب دین کو مکمل نہیں مانتا تو اس نے کہا دین مخفف مانو پھر نماز پھوڑو جو پڑھ یہ ہے تازہ فتنہ اور تعلیم فرنگی سکول کالج پر جو زور لگ رہا ہے وہ اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ اس میں تہذیب فرنگی کی تعلیم دی جاتی ہے سالی تہذیب کے اندر کیا ہے یہ داڑھی بنانا تھا نہیں ہے تہذیب میں ان کی داڑھی بھی موجود ہے دار بند سائنسدان گزرا ہے جو کہ جو کہتا تھا اور اس کے ساتھ آپ کے سائنسدان سارے کہتے ہیں اور سکولی بھی کہتے ہیں انسان بندر سے بنا ہے کیا کہتے ہیں یہ سارے بندر کی نسل ہے اور ویسے میں یہ تو نہیں کہتا انسان بندر سے بنا ہے ہاں یہ ضرور کہتا ہوں یہ بندر کے بیٹے یہ سکولی طبقہ کا بیٹا ہے وہ خود کہتے ہیں بندر کی اولاد ہے ہاں جی ارے بھائی پوشن کہاں گئی تم کہ پیچھے والی تم کہاں گئی وہ کہتے ہیں ویسے بیٹھ بیٹھ کر ایمان سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یار کیا کرتے ہو کتابوں میں لکھا ہوا ہے آتا ہے اخبار بار آتا ہے اس وقت تو پوری دنیا میں یہی اور شور ہے انسان بندر سے بنا ہے انسان بندر سے بنا की انسان بندر کی لنگور کی ترقی یافتہ شکل ہے اسی وجہ سے یہ لنگور کی شکل میں آ आपको ہیں پینٹ پینٹ آپ کو بالوں گا یہ لنگور ہے جب پینٹ میں بندہ جا رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے لنگور جا رہا ہے آگے پیچھے سے نگا وغیرہ تو آدمی ہے ماں کے سامنے وہ مائے بھی نہیں رہی یار ہمیں مام چھوٹے ہوتے تھے ایمان سے یہ اگر یہ دامن جو ہے نا ان کان کا کمیز من خود قرآن میں نہیں ہے کمیز کن کا لباس ہے میا کا لباس ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط پہنی ہوئی تھی یا کمیز پہنا ہوا تھا بتاؤ دامن کیسے بانٹتا شرط کا تو دامن ہوتا ہی نہیں کیوں ہوتا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے چڑیا ہوتی ہے نا چڑیا یا کبوتر اس کی دوم کھینچ لو پیسے جو بچ جاتا ہے نا اوشا کا بن جاتا ہے ایسے ہے نا تو حضرت تمیز ہو قدم دوبر تمیز ہو اسلام نے تمیز کا لباس دیا کیونکہ آگے پیچھے اور ہمارے جب گھر میں بیٹھتے تھے اگر یہ دامن کا اگلا حصہ اوپر پھنس جاتا تو گھر والے کہتے تمیز سے نیچے کاٹے اور آج گھر والے بھی بڑے عجیب ہیں وہ الٹا دونوں طرف سے دامن ہوتا دامن کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہاں جی جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کتنے <laughs> ماشاءاللہ شرم ویا والے ماں بہن رہ گئے ہیں اور سید اللہ بیا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں یار افسوس تو بھائی یہ مقف اسلام جو ہے نا اس کو ماننے اور منوانے کی بات ہے دین کے اندر جس طرح تبدیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دی نبی پاک نے نہیں کی وہ حال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تبدیلی اور صحابہ کرام نے اس کو قائم رکھا جس شکل میں اللہ کے رسول نے دیا تھا یہ اسلام اسی طرح قائم رہا لیکن یہ تازہ فتنہ یہودیوں کا یہ آیا کہ اسلام کو بدل کر مخفف کر لو اب جناب جینا جب مخفف دوسرے آم سارے ختم کر لو یہ صرف رکھنے دو نماز روزہ حجار بے پرد باقی بے پردگی فہاشی بیانی یہ وہ سارا کچھ جو ہے کاروبار کے اندر ہر طرف سود کوری وہ سب گرب بازار باہر کو. مسجد کسی وجہ سے مولوی صاحب اگر باہر کی بات کرنے لگے تو کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد ہے کیا اگر ایسی بات کرنی تو مسجد میں چلے جاؤ کہتے ہیں نا بلکہ آپ مسجد میں جو کرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں بھائی مولا صاحب کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے کہتے ہیں نا کسی کے دل شکنی نہیں ہونی چاہیے اچھا جی کسی کو بہن اٹھا کر لے جا رہا ہے کو ماں اٹھا کر لے جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کیوں تاکہ دل شکریہ نہ ہو جائے کتنے وسیع القلب لوگ ہیں تو بھائی میرے ہمیں اس وقت عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے بھی کوشش لے کے زیادہ کوشش عقائد دینیہ کے لیے کرنے پڑے گی کیونکہ وہ اصل ہے اور اس وقت لا دینیت جو ہے وہ محاذ اڑا ہوا ہے اور گھروں میں وہابیت جو ہے نا اتنا ہمیں وہاویت ایک جز تھا اس نے ہمیں اتنا نقصان نہیں دیا جتنا نیچریت نہیں دیا لا دینیت ہے نا لادنی ایسبان سگولوں کو آرام سمجھتے تھے اس پر کوئی دلیل ہے یا نہیں دلیل ایک ہوتی ہے دلیل بات سمجھ نہ ایک ہوتا ہے عین الیقین ایک ہوتا ہے علم الیقین ایک ہوتا ہے عین الیقین ایک ہوتا ہے حق الیقین یہ یقین کتنی درجے ہیں نا کون کون سے عین الیقین, عائن الیقین, عائن الیقین حق الق تین درجہ ہے نا علم یقین پر دلیل چاہیے علم ال ہوتا ہے خبر کے ساتھ جب کسی نے خبر دی دیشا مخبر مخبیر اگر تباتر کے ساتھ یا میرا مطلب تباتر کو کو مخبر سادک نے خبر دے دی اس کی یقین حاصل ہو گیا آپ کو علم یقین ہے اس پر دلیل مانگ سکتے ارے بھائی نے کہا مدینہ ہے تو بتا کے دلیل کیا ہے اور اگر بھائی آئن الیقین ہو مثلا سورج سامنے چڑھا ہوا ہے سورج چڑھا, چڑھا, چڑھا ہوا ہے آئن الیقین ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا हुँ. اگر سورج چڑھا ہوا ہے اور کوئی کہا کہ یار हुँ. میں کوئی دعویٰ کرے کہ سورج چڑھا ہوا ہے آپ آگے کچھ سن کر کہے دلیل بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے <laughs> <laughs> تو یہ تو بنتی ہے کیوں بھائی جب سورج چڑھا آپ اس کے متعلق یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خدا تمہیں آنکھیں دے دلیل ہم نہیں دیں گے خدا سے تیرے لیے آنکھیں مانگیں گے اگر آنکھیں ہیں تو پھر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ایسے ہے نا سکول کا جو حاصل ہے نا سکول کا جو حاصل ہے وہ سامنے ہے اس نے آ کر جو مسلم قوم کو دیا ہے وہ سامنے ہے مدارس تو کب سے ویران پڑے ہیں کب سے ویران پڑے ہیں ایک مدرسہ ہے مولانا کا اس سے کوئی کالام سے آیا ہوا ہے کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے کہاں سے تو مر کر چالیس لڑکے بنتے ہیں سو بن جائے گا بس اور سکول میں ایک ایک گلی میں کتنے سکول ہیں بولو لڑکے کتنے ہوتے ہیں تو وہ باہر کے ہیں یا وہی کے ہیں تو ساری قوم تو عرصہ دراز سے سکولوں کے ہاتھ میں ہے یہ بتاؤ معاشرے کے اندر لانت انسانیت نظر آتی ہے معاشرے میں नहीं। بولو नहीं। دور تک انسان نظر آتا نہیں رو رہے آدمی جدھر جاتے ہیں ہر آدمی روتا نظر آتا ہے حکومتوں کے شیطان بھی روتے نظر آتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم سے ذہن بنتے ہیں توجہ کیا کہا ہے ذہن سے بندہ بنتا ہے اور بندے سے معاشرہ بنتا ہے توجہ معاشرے سے نظام بنتا ہے یہ ٹھیک ہے نا ترتیب ایمان سے بتاؤ تعلیم اچھی ہو ذہن اچھا ہوگا کہ برا تعلیم بری ہو ذہن ٹھیک ہے نا اچھا ذہن اچھا ہو تو بندہ اچھا بنے گا کہ برا اچھا اور اگر ذہن گندا ہو تو بندہ گندا بنے گا کہ اچھا <تصفح> گندا <تصفح> اگر بندہ اچھا ہو تو ماحول معاشرہ جب بندے اچھے ہوں گے تو ماحول معاشرہ اچھا ہوگا کہ برا <تصفح> <تصفح> <تصفح> اچھا اگر بندے برے ہوں تو معاشرہ اور اگر معاشرہ اچھا ہو تو نظام حکومت کیونکہ نظام کو چلانے بنانے والے معاشرے سے نکلتے ہیں کہ اوپر سے آتے ہیں یہ زرداری یہ گرداری یہ نیچے اوپر وغیرہ یہ سارا جدھر تم دیکھ رہے ایمان سے کدھر سے نکل کر آئے باہر سے نکلے یہ بولا ڈیزل ڈیزل صاحب جو ہیں یہ کہاں کی پیداوار ہے کدھر سے آئے معاشرے تھے تو بتاؤ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نظام توجہ تعلیم سے بنا ذہن ذہن سے بنا بندہ بندوں سے بنے معاشرہ معاشرے سے بنا نظام میں اوپر سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ نظام اچھا ہے بولو خود نظام حکومت والے کہتے ہیں نظام گندا ہے وزیر آلہ کہتا ہے بہت گندا نظام ہے سپریم کورٹ والا کہتا ہے بہت گندا نظام ہے اچھا نظام گندا ہو گیا نیچے آ جاؤ معاشرہ اچھا ہے نیچے آ جاؤ بندہ بلکہ سنو جب لوگوں سے بات کرتے ہیں نا معاشرے ماحول کی تو کہتے وہ جی حضرت صاحب اے ڈا کتا ماحول کدی بھی نہیں آیا یعنی <laughs> اتنا گندا ماحول <laughs> جب بات کرتے ہیں ذہنوں کی تو کہتے ہیں وہ حضرت صاحب کیا پوچھتے ہو یہ کھوپڑیاں الٹ گئی ہیں اچھا ہر شہ گندی ہے اور تعلیم اچھی ہے ایمان سے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے تعلیم بدلی تھی کچھ اور بدلا تھا اپنے نے آ کر تعلیم بدلی تعلیم کے ساتھ ذہن بدلنے شروع ہو گئے تعلیم اسلامی تھی یعنی کتابیں یہی نہیں تھی نا تعلیم تو اسلامی تھی تو جب تعلیم بدلی ذہن بدلے ذہن بدلے تو افراد بدلے افراد بدلے تو ماحول بدلا ماحول بدلے تو نظام بدلا کہیں فاروق کے اعظم ہے کہیں صدیقی اکبر ہے کہیں سمان ہے کہ یہ ایسے ہے نا تو بھائی میں تعلیم کو ٹھیک مانتا ہوں اگر چار چیزوں کو آپ ٹھیک بتا دیں نظام کو ٹھیک کہیں معاشرے کو ٹھیک کہیں افراد کو ٹھیک کہیں اور ذہنوں کو ٹھیک کہیں اگر کو ہے مائی کا لال تو ہاتھ کھڑا کرے کہ یہ چار چاروں ٹھیک ہیں پھر تعلیم ٹھیک کیونکہ تعلیم تو بیج ہے جب بیج ٹھیک ہے تو اوپر ٹھیک ہے اگر اگر پھل لگا ہوا ہے تم میں کا تما جانتے کوڑ تمہ کیا کہتے ہیں آپ وہ جو کڑا ہوتا ہے ہندوانے کی طرح ہندوانا ہوتا ہے نا ہندوانا ہاں اندرہ تو بتائیں جی اندر جو ہوتا ہے اگر کوئی کہ یار میں نے بیج تو لگایا تھا ہندوانے کا ہندوانا کہتے ہیں نا آپ جی تربو کیا کہتے ہیں ہندوانا ٹھیک ہے ہندوانا اگر کوئی کہے میں نے ہندوانا لگایا تھا لیکن پھل سارا اندرے کا ہے مانیں گے آپ کی <تصفح> عجیب بات ہے تعلیم ٹھیک ہے اور رسول اللہ کی ہے باللہ اور یہ سارا کچھ جو اس کے نتائج اور اثرات ہے پھل ہے وہ سارا اندرے کا ہے اسی وجہ سے ہمارے اقبال نے کہا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف سمجھ آ گئی شیر کی سمجھ آئی ہے کلیسا کس کو کہتے ہیں کلیسا چرچ کو گرجے کو گرجا جانتے ہیں آپ تو وہ کہتا ہے یہ گرجے والے یعنی انگریزوں کا جو نظام تعلیم ہے نا یہ دو چیزوں کے خلاف سازش ہے یہ تعلیم نہیں ہے اقبال کہتا ہے یہ تعلیم نہیں صرف سازش ہے دو چیزوں کے خلاف کون کون سی دین مربت, مربت کہتے ہیں انسانیت کو دین اور انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے بس ایمان سے بتاؤ اس کے بعد اگر صداقت کے صداقت کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو تو ماحول معاشرے کو دیکھو اس وقت معاشرے ماحول کے اندر دنیا میں آپ کو نہ دین نظر آئے گا نہ انسانیت نظر آئے گا باقی سب کچھ نظر آتا ہے سامان دنیا کا ہر چیز ہے, ہے لیکن دین اور انسانیت جو بنے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹک باز ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی شاید بچا ہوا ہو ہونا وہ بھی ٹھگ بازی کرتے ہیں لگا بازی کے نہیں کرتے جیسے ابھی رائے گڑ کی مثال پیش کی تمہیں سب بگڑے بکڑی مار پکڑی کیا کچھ کرتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے متعلق دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سورج کی طرح چڑھا ہوا ہے اگر خدا نے آنکھ دیا ہے تو باہر دیکھ لو اگر باہر کا سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے تو تعلیم ٹھیک ہے اگر وہ لانا تھا تو تعلیم لانا اقبال نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اقبال نے یہ بتاؤ حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے بت پرست رہے تھے نہیں بت پھر اللہ تعالی نے اسلام دیا ایمان کی دولت دی پھر اس کے خلاف رہے تو اقبال نے دو تعلیمیں حاصل کی ایک وہ کفر والی تھی اس نے کفر کے اثرات ڈالے اور اقبال نے خود کہا کہ میرا پہلا پاہ دور دور جاہلیت تھا وہ گمراہی میں گزر گیا پھر اللہ نے اور تعلیم بخشی وہ صوفیہ اور روحانی بزرگوں سے اس نے حاصل کی اس تعلیم کے اثرات پھر مولا روم مول روم کی روحانی سنگت سے جو انہوں نے حاصل کیے پھر اس کے اثرات تھے کہ انہوں نے اسی تعلیم کی مخالفت حاصل کی اب بتاؤ اقبال پہلے گمراہی میں رہ جب گیا اور تعلیم حاصل کی اور اس کے اثرات تھے تو اثرات کی وجہ سے متاثر ہو کر اقبال پہلے گمراہ رہے اور اللہ نے جب ہدایت دی تو پھر مخالفت کی اس تعلیم کے خلاف بولے بتاؤ اب پہلی بات مانو گے یا دوسری بات توبہ کے بعد کی بات مانی جاتی ہے یا توبہ سے پہلے کی شکر ہے حضرت <laughs> صاحب کو کرم شاہ کیوں کہ بارے میں کیا حکم مولانا خوب جانتے ہیں یہ تفصیل ادھر پڑی ہوگی ضیاء القرآن اس کی پہلی جلد کھول لیں اس کے شروع نوے پر یا گیارہویں پر آپ دیکھیں گے آہل سنت کے دو کروہ ایک دیوبندی ایک بریل یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ باللہ ایک دوسرے کی عبارتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دونوں فریق ایک دوسرے ہاتھوں میں لٹھ لیے ہوئے ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے زندگی برباد کرتے رہے رہنا الناس میری نظر میں اس نے تصدیق کی ہے رسالا چھپرا کے آدھار میں ملتا ہے جس کے اندر ایک جگہ پر بھی اس نے اس عبارت کو کفر نہیں کہا کہتا رہا جو نیچرو کے الفاظ ہوتے ہیں الفاظ کفر و فس کو وہ بس بھول جائے ہر ملت و طریقہ اکرام کیجئے یہ نیچریوں کا پہلا مذہب ہے اور بتا رہے ہیں وہ حضرت اکبر آبادی کہتے ہیں نیچری حضرات کا یہ سبق ہے تعلیم سکول میں بتایا جاتا ہے کہ کفر و فسک کے الفاظ کو بھول جاؤ کسی کو کافر فاسق گناہگار مت کہنا سب کو ٹھیک ہے تعظیب سے اثر دیا تھا نا ہاں وہ اثرات ہیں اسی وجہ سے اس نے کفر کا لفظ نہیں لکھا یہ لکھتا ہے کہ جب جملہ یہ پڑھتا ہے آدمی تو ایمان والے کا دل ہل جاتا ہے میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے بھی پڑھا اور ہل گیا کفر نہیں ہے ہل گیا تو بھائی میری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہمیں دین کا عقیدہ اپنا مکان قائم رکھنا ہے تو ہمیں مخفف اسلام جو ہے اس کو اور مکمل اسلام کو سمجھنا پڑے گا یہ <سؤال> اسلام سکولوں کا فرنگیوں کا ہے یہ کفر سے بدتر ہے وہ خدا رسول کا اسلام ہے جو مکمل ہے مخفف کو ماننے والا منافق ہوتا ہے اور مکمل کو ماننے والا مومن ہوتا ہے باسی <سؤال> <سؤال> <سؤال>